میرا دل بدل دے اللہ تعالیٰ انکانہ اپنی بار میں انتہائی قبول فرمائے اور ہم سب کی ہدایت کا پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ فرمائے اور آپ آب تمام احباب سے گزارش ہے خواتین سے بھی اور مرد اداز سے بھی کہ انسان کو جب اللہ کوئی ترقی یاطا فرماتے ہیں خیروں کا ذریعہ بناتے ہیں حاسدین اور شریر بہت زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے تمام احباب خصوصی دعا فرمائے کہ اللہ ہمارے بھائی کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے اور جیسے اللہ نے ان کو لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا اللہ مزید ان کو خیروں کا ہدایت کا ذریعہ بنائے اور جو کمیاں کوتائیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں ہر بندہ ہی خطا کار ہے سب سے اچھا خطا کار وہ ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لے میں بس آپ کے درمیان اور جنید بھائی کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہوں گا ایک چھوٹی سی گزارش کر کے میں جنید بھائی کے حوالے کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ایسی خاصیت رکھی ہے جو اللہ نے اپنی کسی اور مخلوق کے اندر نہیں رکھی اور وہ خاصیت ہے اعتراف کرنا اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا آدم علیہ سلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس لی آدم آدم کو سجدہ کرو دو اللہ ابلیس سب نے کر لیا سوائے ابلیس کے انکار بھی کیا کہتا ہے خلق تھا من تین اللہ مجھے تو نے آگ سے بنایا آگ آلہ ہوتی ہے یہ مٹی سے بنے یا مٹی نیچے ہوتی ہے اللہ کو سمجھا رہا ہے اس کے مقابلے میں انسان کے اندر میرے آپ کے والد محترم حضرت آدم سے بھول ہو گئی اور لا شجرہ اس درست کے قریب مت جائیے گا لیکن بھول ہوگی اس درخت کے قریب چلے گے تو اللہ تعالیٰ نے جب ناراضگی کا اظہار فرمایا تو انہی قدموں میں انہی لمحوں میں کیا عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا ان آپ ہی پڑھ ربہ ظلمنا انفسنا و الا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين تو اللہ نے خالی معاف نہیں کیا بلکہ معاف فرما کر پہلے خلافت کی پھر بعد میں اللہ نے نبوت کی سرفرازی سے بھی ملامت مال فرما دیا اس لیے فرمایا اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو اور اپنی غلطیوں کا اقرار کرنا چھوڑ دو میں تمہیں ختم کر کے ایک اور قوم پیدا کروں جو گناہ کرے مجھ سے معافی مانگے میں اس کو maaf کر اس لیے ہم سب سے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیوں کو کمیوں کو تائیوں کو سب کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم خیر کو اور صفات کو دیکھنے والے بن جائیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے خیروں کا ذریعہ بنائے اور مجھے خیریں عطا فرمائے وہ دوسروں کی خیریں اور خوبیاں دیکھنے والا بن جائے اللہ سے بڑی خیروں سے مالا مال فرمائیں گے تو میں جنید بھائی کا پھر سے ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنی گونگا سے وقت نکال کے تشیف لائے اور میں اپنی سیرپ اسٹڈیز سینٹر کی انتظامیہ کا بھی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے پورے شہر میں ماشاءاللہ اس کی خوب ایڈورٹائزمنٹ کی اور خوب تشہیر کی اور دوستہ باب کو عرض کیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی شیان شان جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے اس سینٹر کو اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے پھیلنے کا اور امت کے جڑ جانے کا ذریعہ فرمائے وہ دعوانا اداوانہ الحمد اللہ رب العالمین بسم اللہ قابل احترام بھائیوں دوستوں بزرگوں میری بہنوں آپ سب کو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کو اور مجھے بہت خوشی ہے آپ کے شہر آنے کی اور میں سب سے پہلے اپنے پیارے بھائی اپنے دوست مولانا عمران بشیر صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا میں آپ تک آؤں پھر آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کا کہ آپ لوگ آگئے اور آپ لوگوں کے آنے سے میرے مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے اور کتنی تسلی ہوئی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا میں اللہ سے بس دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے اور اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے آپ مولو عمران صاحب سے دینی اور اصلاحی بیانات سنتے ہی رہتے ہیں پتہ نہیں کیوں میرے دل میں آتی ہے کہ آج میں آپ لوگوں کو اپنی کارگزاری سناؤں کہ اللہ نے موسیقی سے اس طرف لانے کا جو میرا انتظام کیا وہ کیسے کیا آئے آج آپ کو میں یہ سناتا ہوں آپ یقین کریں گے کہ یہی دن تھے بالکل جولائی کی شدید گرمیاں تھیں پنجاب میں تو جولائی میں تھوڑا موسم تھوڑا سا قدرے بہتر ہو جاتا ہے کراچی میں جولائی میں ہبس بڑھ جاتا ہے اور بہت بڑھ جاتا ہے تو یہی جولائی کے دن تھے میں گاڑی میں بیٹھا ہوا شیشہ اس کا چڑھا ہوا تھا اور میں جا رہا تھا تو میں نے اپنے بائیں طرف سے ایک جماعت کو گزرتے ہوئے دیکھا مجھے کچھ اس طرح پتا تھا کہ یہ کچھ ایسی کچھ ایک جماعت ہے جو لوگوں کو مسجد کی طرف لے جاتی ہے اور وہ تنگ ونگ کرتی ہے لوگوں کو گھروں سے نکال لیتی ہے تو لوگ اس جماعت سے باگتے پھرتے ہیں کچھ ایسا سنا تھا میں نے کوئی ایک ایسی جماعت ہے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ دیکھو تم تو آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو اپنا سوری گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہو اور یہ دیکھو یہ بےچارے لوگوں کو نماز کی طرف اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور ان کے کپڑے بالکل بھیگے ہوئے تھے پسینے سے اور تم ان کے بارے میں غلط سوچ رہا ہو ایسا نہ ہو کہ آگے جا کے تمہاری گاڑی وجے گئی تو اپنی گاڑی کو بچانے کے چکر میں میں نے وہاں سے یو ٹرن مارا اور یو ٹرن مار کے میں واپس لایا اور واپس لا کے میں نے گاڑی کو یہ جماعت کے کچھ جو ساتھی تھے ان کے آگے روک لیا اور روک کے میں گاڑی سے اترا اتر کے میں جو جماعت کا جو سب سے آگے جو تھے بزرگ تھے میں ان کے پاس گیا اور میں نے جا کے ان سے ایسے ہاتھ کیا ہاتھ ملا کر میں نے کہا جی آپ بڑا اچھا کام کریں میرے لیے بھی دعا کریں ایسے کہہ دیا میں نے تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگے میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا اب مجھے کیا پتا کہ گشت پر نکلا ہوا ہو کوئی اور وہ گشت پہ نکلا ہوا آدمی دعا کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کو نہ کرے ہو سکتا ہے اس اللہ کے والی نے میرے لیے دعا کر دی ہو اب آپ لوگ اللہ کا نظام دیکھیں میری بہنوں اور میرے بھائیوں بہت عجیب بات ہے اس جماعت میں ایک لڑک اس جماعت میں ایک جو لڑکے تھے ان میں سے ایک نے اپنی مسجد میں جا کر بتایا تم کہ تمہیں ہے آج ہمیں روکا کس نے کہا بھی کس نے رکا؟ کہا وہ... وہ سنگر نہیں ہے جنید جمشید آج... مقامی گشت کر رہے تھے اس نے گشت کے دوران ہمیں روک لیا اس نے ہم سے ایسے کہا بھائی ہمارے لیے دعا کرنا اور جس مسجد میں اس نے یہ بات کہی اس مسجد میں ایک نمازی تھا جو تبلیغ میں لگ چکا تھا وہ سولہ سال پہلے میرے ساتھ اسکول اللہ کا نظام دیکھے سولہ سال پہلے میرے ساتھ اسکول میں پڑھتا تھا تبلیغ میں لگ چکا تھا اس نے کہا کس نے روکا تمہیں کہا وہ نہیں ہے وہ سنگر جنید جمشید اس نے روکا ہمیں اس نے کہا اچھا میں ٹھیک ہے اب میرے اس دوست نے مجھے ڈھونڈنا شروع کیا ہاں بچوں آپ لوگ آگے آ جاؤ ادھر قالین پر آ جاؤ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ آؤ میرے بھائی آگے آ جاؤ ادھر قالین پر بیٹھ جاؤ میرے لیے تو یہ کافی ہے یہ قالین تمہارا ہی ہے بیٹھو ادھر آ آج. کے ادھر آ کے بیٹھ جاؤ لیکن بات نہیں کرنی اور یہ نہیں کرنا آپ نے انکل کی بات سننی ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرو تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ یہ کرتے رہو گے پھر بیٹا سمجھ ہی نہیں آئے گی ہم نے کیا بات کی ٹھیک ہے دو منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے شیتانی ہتھ کنڈے سے جان چھڑا لو ہاں اچھا تو خیر میرے اس دوست نے مجھے ڈھونڈنا شروع کیا اور اس واقعے کی کوئی تقریباً ایک ڈیڑھ مہینے ڈھونڈ لیا اور ایک دن جی میرے گھر فون آتا ہے جنید اب میں نے جب اس کا مجھے پہچانا اس نے بولا جنید مجھے پہچانا آپ یقین کریں گے میں سولہ سال بعد اس کی آواز سن رہا تھا میں پہچان گیا میں نے کہا جنید بول رہے ہو ہنسنے لگا تو مجھے پہچان گیا میں نے کہا میں کو پہچان گیا تو اتنا تو شرارتی لڑکا تھا تو کلاس کے اندر اور میں نے کہا کیونکہ ہم دونوں کے نام ایک تو تیرے چکر میں میں بھی بدنام رہتا تھا ہنسنے لگا یار کمال ہے تو نے مجھے پہچان لیا میں نے کہا ہاں میں نے پہچان لیا میں نے تیرے سے ملنا ہے میں نے کہا کیوں کہتا ہے بس ایسے ہی وجہ کوئی نہیں ہے میں نے کہا یار اچھا ہماری زندگی ایسی تھی شوبز کی زندگی تھی ہماری کہ ہمارا دل ملنے کو نہیں کرتا تھا کسی سے یعنی ہم نے مینیجر رکھے ہوتے تھے جو ہمیں صرف لوگوں سے دور رکھتے تھے ان کا کام تھا لوگوں سے بات کرنا لوگوں سے ڈیل کرنا ہم تک کوئی نہ پہنچے بس یا تک کہ آپ حیران ہوں گے اگر میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ ہمارے اپنے گھر والوں کا ہماری زندگی میں رول کم ہوتا تھا ان مینیجرس کا رول زیادہ ہوتا تھا آپ نے گھر کب جانا ہے بچوں سے کب ملنا ہے یہ تک ان مینیجروں کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو اب کوئی مجھے فون کرے کہ میں نے تم سے ملنا ہے یہ تھوڑی کہ میں فوراً مل لوں گا اس سے اب پتہ نہیں اللہ جانے اس نے کیوں ملنا ہے میرا وقت ضائع کرے گا کیا ہے تو میں نے جنید غنی سے کہا کہ یار بغیر وجہ کے کیا کیوں ملنا ہے تم نے بس ایسے ہی میں نے کہا انشاءاللہ شاء اللہ دیکھو پھر چلو اللہ نے کبھی موقع دیا تو ملیں گے کڑک میں نے فون بند کر دیا ہمیں تو عادت تھی فون بند کرنے کی اگلے دن پھر فون آ گیا اس کا میں نے کیا کام ہے کام کوئی نہیں ملنا ہے کیوں یار کوئی وجہ نہیں مل لیتے ہیں میں نے کہا یار وقت نہیں ہے فون پہ بات کر لو نہیں فون پہ کام کوئی نہیں ہے کڑک فون پر ایک دفعہ ہوا دو دفعہ اب اس کا میں ہیلو سنتا تھا فون بند کر دیتا تھا یہ سلسلہ ایک دو مہینے تک چلتا رہا یہاں تک کہ جنید غنی کو میرے گھر کے نوکروں کے نام یاد ہو گئے فون اٹھانے والوں کے نام یاد ہو گئے سب کچھ یاد ہو گیا اس کو سب پتا ہوتا تھا میں کب پاکستان میں ہوں کب نہیں ہوں کب کہاں ہوں سب ایک دن اس کا فون آیا تو جب میں نے فون رکھنے لگا مجھ سے کہتے دیکھ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میری ایک منٹ کی بات سن لے میں نے بولا بولو میں ابھی عمرہ کر کے آیا ہوں تو میں مدینے اور مکے کی کھجورے اور زمزم اور یہ کچھ چیزیں لے کر آیا ہوں یہ لے لے میرے سے پھر اس کے بعد میں چلا جاؤں گا کتنی دیر کے لیے آو گے تم پانچ منٹ کے لیے میں نے کہا ہاں پانچ منٹ جنید غنی یاد رکھنا پانچ منٹ پانچ منٹ دوپہر کو مجھے یاد ہے ساڑھے تین بجے ابھی تک پلاننگ ہوئی جنید غنی صاحب آیا میں نے جب جنید غنی کو دیکھا تو میرا تو دماغ ہی چکرا گیا کیا دیکھتا ہوں سفید لباس جیسے مول صاحب نے پہنا ہوا سر پہ پگڑی اتنی بڑی داڑھی اوپر واسکٹ پہنی بھی اس نے پائنچے اس کے اوپر میں نے کہا جنید غنی یہ تجھے کیا ہو گیا کہتا ہے مجھے کیا ہو گیا میں کیا کہوں تجھے کیا ہو گیا میں نے کہا یہ تیرا حال تیرے جیسا شیتان یہ اتنا بڑا بزرگ بناوا آؤ بیٹھو میرے پاس آیا میرے پاس بیٹھا اس نے مجھے کھجوریں دیں زمزم دی جانماز دی اور پورے پانچ منٹ میں کہتا ہے میرے پانچ منٹ پورے ہوئے اب میں چلتا ہوں میں نے کہا نہیں اب بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے پھر مجھے کہنے لگا چل چھوڑ اس کو یار سکول کی بات کرتے ہیں میں نے کہا سکول چھوڑو مجھے بتاؤ یہ کیا ہے یہ کنوں نے تمہارا حال کیا یہ اسے کہنے لگا مل لو ان سے میں نے کہا ہاں میں نے ان سے ملنا ہے میں نے ان سے ملنا ہے آپ سوچو کوئی آدمی تبلیغ والوں کے چنگل میں پھنس جائے ہاں کہتا ہے کل کل سے ہمارا اجتماع شروع ہو رہا ہے میرے ساتھ اجتماع پر چلو میں نے کہا میں چلوں گا تو میں کل تمہیں پک کرنے آؤں گا صبح کے وقت پک کرنے آؤں گا آپ یقین کرو پانچ منٹ کے لیے آیا تھا ساڑھے تین گھنٹے میں نے بٹھا کے رکھا اس کو اپنے پاس میں اس سے باتیں سنتا رہا جنید غنی کیا پھر کیا, پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا آخر میں میں نے کہا میں تمہارے ساتھ اجتماع پر چلوں گا پھر جی میں تیار ہو گیا میں نے اپنی نئی صاف ستھری جینز نکالی اپنی میں نے ٹی شرٹ نکالی لمبے لمبے میرے بال تھے ہاں میں تیار ہو گیا جس طرح میرا خیال تھا بہترین طریقے کا تیار ہونے کا میں ہو گیا تیار اب جو میں وہاں پہنچا اترا میں نے جا کے اجتماع دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ہر آدمی شلوار قمیض میں ہر آدمی کے سر پہ ٹوپی تو میں نے جنید غنی سے کہا جنید غنی سن یہ یہ مجھے کوئی مار مار تو نہیں دے گا ادھر ہے کوئی میرا کوئی کو, قتل وتل تو نہیں ہو جائے گا میرا کہتا نہیں ہم لوگ مارنے والی پارٹی نہیں ہم لوگ کھلانے والی پارٹی ہیں میں نے کہا اچھا لے جاؤ مجھے اندر پھر اب مجھے میں اندر جانا شروع ہوا اجتماع گا میں تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دم اکٹھے ہونا شروع ہو گئے یہ ادھر کیا کر رہا ہے تو مجھے یہ بات بری بھی لگی ہلکی سی کیا مذہب بھائی کہ تم بہت بڑے مسلمانوں میں نہیں آ سکتا کیا خیر میں اندر گیا اندر جا کر بیٹھا تو میں نے دیکھا ایک مجموعہ سب پہنچ گیا ملنے کے لیے دیکھنے کے لیے جو بھی جنید غنی نے مجھے بٹھایا تم ادھر ہی بیٹھو یہیں پر اور میں ابھی ایک صاحب کو لے کر آتا ہوں خیر یہ مجھے بٹھا کر چلا گیا اتنی دیر میں ایک نوجوان لڑکا یہ جیسے بھائی لوگ بیٹھے ہیں اپنے اٹھارہ انیس سال کا یہاں سے بیچ میں سے راستہ توڑ کے میرے پاس آ گیا مجھے اگر کہتا ہے جنید بھائی نماز پڑھتے ہیں آپ تو میں اس کو ایسے دیکھنا شروع ہو گیا اب میں نے کہنا کیا جواب دوں میں اس کو ہاں بولوں کہ نہیں بولوں سچ بولوں کہ جھوٹ بولوں دیکھتا رہا اس کو دیکھتا رہا لیکن اندر ہی اندر نا مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا کہ اب یہاں یہ ہوگا اگلا پوچھے گا آپ قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں پھر اگلا پوچھے گا آپ روزے رکھتے ہیں, نہیں رکھتے ہیں آپ نے حج کر لیا مطلب یہاں پر اب میری کیا اب یہاں پر کیریکٹر اسیسنیشن ہوگی کیا میں ابھی یہاں پر کیریکٹر کیریکٹر اسیسنیشن کروانے آیا ہوں اپنی اپنی کردار کشی کروانے آیا ہوں میں یہاں پر تو میں نے وہ لڑکا جو ساتھ بیٹھا تھا میں نے کہا یار اس کو بولو جنید گنی کو یہ مجھے غلط جگہ لے آیا وہ میں یہاں سے جا رہا ہوں ابھی وہ بھاگا بھاگا گیا اس کے پیچھے اس کو لے کر آیا جنید گنی نے کہا کیا ہو گیا یار جنید کیا ہو گیا میں نے کہا یار کچھ نہیں تو وہ کہتا یہ ابھی ایک لڑکے نے آ کے پوچھا تھا ان سے آپ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے تو جنید غنی نے کہا تو نے اس لڑکے کو آنے کیوں دیا اتنا غصے ہوا وہ اس پہ میں نے جنید غنی کو ٹھنڈا کیا میں خود بھی تھوڑا ٹھنڈا ہوا میں نے کہا یار کیوں ناراض ہوتا ہے وہ لڑکا بات تو صحیح کر رہا تھا نا کہ نماز پڑھنی تو چاہیے مجھے تو اس نے جو جملہ بولا نا مجھے وہ مجھے آج تک یاد ہے جنید غنی نے جو جملہ بولا اس نے کہا جنید ہم کیوں نہیں پوچھتے کہ تم نے کیوں نہیں کیا ہم تو ترغیب دیتے ہیں اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ نیکی کرنے کی توفیق دے ہاں وہ آج بھی مجھے وہ بات یاد ہے اللہ پاک یہ مجھے بھی عطا کرے کہ ہم کسی سے یہ نہ کہ تم نے کیوں نہیں کیا یہ بلکہ نیکی کی ترغیب دیں اور پھر اللہ سے رات کو دعا کریں اللہ میرے اس بھائی کو میری اس بہن کو توفیق دے وہ اس نیکی کو کر سکے پھر میں نے کہا جنید غنی کو چل چھوڑ یار میں ادھی بیٹھوں میں کہیں نہیں جا رہا اب جنید غنی صاحب نے ایک صاحب کو بلایا ان کا نام تھا ڈاکٹر بلند اقبال ابھی جب میں شان رمضان کرنے ابھی جب میں اس سال ابھی شان رمضان کر رہا تھا نا یہ ابھی کچھ پچھلے رمضان میں تو ڈاکٹر بلند اقبال صاحب بڑے عرصے بعد مجھے ملنے آئے میں ملا ان سے بڑی خوشی ہوئی میں نے ان کو یاد کرایا وہ واقعہ جو میں اب آپ کو سنانے لگاؤں تو ڈاکٹر بلند اقبال صاحب میرے سامنے آ کے بیٹھ گئے اور ڈاکٹر بلند اب تبلیغ والوں کا بہن میں ذرا سا آپ کو بتاؤں کہ تبلیغ والے نا اب اب وہ سامنے والے کو جانتے نہیں ہیں لیکن اس کو اللہ کی دعوت تو دینی ہے تو آپ پہلے اس سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں آپ کا اسم گرامی کیا ہے اچھا ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے یہ میرا نام ہے بڑا اچھا کیا آپ آئے پھر باتوں باتوں میں پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں تو میرے سے بھی انہوں نے پوچھ لیا تو جنید صاحب آپ کیا کرتے ہیں تو میں چپ کر گیا کوئی بات نہیں آواز آ رہی ہے نا میری اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے جی جی میرے سے پوچھنے لگے جڑی صاحب آپ کیا کرتے ہیں اب میں اس کی شکل دیکھنا شروع ہو گیا میں نے کہا ابھی تک تو جی جی اچھا اچھا اچھا کی اچھا اچھا چلو آپس میں بات نہیں, بات نہیں. میرے, میرے سے آپس میں تو میرے سے نا اب میں ان کی شکل دیکھوں میں نے کہا اب تک مارنی پڑی تو اب پڑے گی اب جو میں نے بتایا نا میں کر, کر, کیا کرتا ہوں تو میرے چہرے کے بدلتے ایکسپریشن دیکھ کے نا جنید گنی نے ان سے کہا ارے ڈاکٹر صاحب آپ اس کو نہیں پچھانتے یہ وہ ہے نا جس نے دل دل پاکستان گایا ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ارے واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ مسلمان کی تو شان یہی ہے جس کام کو کرتے آگے بڑھ جاتا ہے میں نے کہا یہ آدمی ٹھیک آدمی ہے یہ بالکل ٹھیک آدمی ہے اس سے کرو دوستی تو بعد میں میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جواب آپ کہاں سے لائے اتنا خوبصورت سا تو مجھے کہنے لگے یار میں نہ تجھے جانتا نہ مجھے یہ پتا دل دل پاکستان کیا تو جب اس نے بولا نا کہ اس نے دل دل پاکستان گایا تو میں نے کہا واہ واہ واہ واہ اور میں دل میں دعا کروں یا اللہ جلدی سے صحیح جواب میرے ذہن میں ڈال جلدی سے صحیح بات ڈال میرے ذہن میں تو میں نے فٹ کہہ دیا اور یہ بات میرے دوستوں ہے بھی سچ کہ مسلمان کی شان یہ ہے مسلمان جس کام کو کرتا ہے نا مسلمان اس کام میں آگے بڑھ جاتا ہے ساری دنیا میں جن کاموں کو آپ برا کام سمجھتے ہیں نا کہ یہ برے کام ہے ان برے کاموں کو بھی اگر کبھی کسی مسلمان نے کیا نا تو یقین کرو غیروں سے بھی زیادہ کیا ہاں یقین کرو مسلمان بنا مسلمان ایک عجیب امت ہے ہم سے ہم سے بہتر کوئی نہیں کن تم خیر اما بس یہ ہر لائن سے بہترین امت ہے جس کو اللہ دے تم بہترین ہو تو ہمیں دوسروں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اچھے ہیں کہ برے ہیں ہاں؟ اب میں پورا دن جن... ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کے جب دن کا آخر آیا تو جنید غنی نے مجھے کہا کہ چل میں گھر چھوڑ دوں میں نے کہا گھر تو مجھے چھوڑ دو لیکن یہ بسترے کیا ہیں یہ جو بسترے لگے ہوئے کہ یہ رات کو لوگ یہاں سوئیں گے میں نے کہا اور یہ جو بزرگ حضرات ہیں یہ کہا یہ بھی ادھر ہی سوئیں گے میں نے کہا یار میں تو ان سے زیادہ فٹ آدمی ہوں اگر یہ بوڑھے لوگ ادھر سو سکتے ہیں تو تو میں بھی سو سکتا ہوں تو اس نے کہا یار نور اللہ نور تیرے لیے بھی بسترا لگا دیتے ہیں جی اب ٹھیک ہے تو مجھے کہنے لگا تیرے لیے بھی بستر لگا دیتے ہیں میں بھی سو گیا ادری اس رات کو وہ شاید زندگی کی پہلی پہلی دفعہ زندگی میں رات کو تہجد کی نماز پڑھی اٹھا دیا اس نے بیچ میں تو ایک دن گزرا دوسرا دن گزرا تیسرے دن مول طارق جمیل صاحب کا بیان تھا اب میں تو نہیں مجھے تو نہیں پتا یہ کون ہے ہاں جب مولوی صاحب نے بیان کیا تو میں نے جنید غنی سے کہا یار بڑے اچھے اچھے بیان تھے یہ سارے تیرے بزرگ یہ کون آدمی ہیں کہنے لگا یار یہ ہیں ہمارے ایک مولانا میں نے کہا یار میں نے ان سے ملنا ہے کہتے یار ان سے نہیں مل سکتا کوئی میں نے کہا بھائی میں اس ملک کے صدر سے بھی مل سکتا ہوں اور اس ملک کے پرائم منسٹر سے بھی مل سکتا ہوں یہ مولوی سے ملنا کیا مشکل ہے اب ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک بہترین تھوڑا سا اور تھوڑا سا اس کا گین تھوڑا کم کر دو ٹھیک ہے ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا کہ اس مائک سے میرا تعلق جو ہے وہ ان ساروں کی عمروں سے بھی پرانا ہے اچھا اب ٹھیک ہے اب ٹھیک آپ لوگوں کو پیچھے آواز آ رہی ہے بس تو خیر میں نے میں نے کہا مجھے ملنا ہے ہر صورت میں ملنا ہے کہنے لگا یار کس طرح کریں گے کس طرح کریں گے چل میں تجھے لے کے چلتا ہوں خیر جی ہم پورے مجمے میں سے نکلے دونوں کرتے کرتے کرتے وہ پیچھے حضرات کے ٹینٹس لگے ہوئے تھے کورنگی میں ہوا تھا یہ کراچی کا اجتماع میں اور یہ بات کر رہا ہوں 1997 نائنٹی 1997 سپٹمبر نائنٹین تھرڈ آف سپٹمبر مجھے ابھی تک یاد ہے میری سال گرا تھی تھرڈ 1997 عمر بھی بتا دو میری کیا ہو گئی تھی معلوم ہے سب آپ کو سب کو پتا چلے گا پچاس سال کا تو ہو ہی گیا ہوں نا میں اب کیا ڈرنا جو پچاس سال کا بندہ ہو جائے وہ کیا عمر چھپایا بولے خیر تو میں جب ادھر پہنچا تو وہاں پر ایک لڑکا ایسے ڈنڈا لے کر کھڑا ہوا مولوی صاحب کے کمرے کے باہر تو مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا جنید بھائی آپ ادھر کیا کر رہے ہیں اب مجھے تین دن تو گزر گئے تھے میں نے کہا کیوں بھائی میں کیوں نہیں آ سکتا ادھر تو بڑا مسلمان ہے میرے سے ہنسنے لگا نہیں نہیں نہیں وہ میں نہیں کہہ رہا میں آپ کو دیکھ کے تھوڑا حیران ہو گیا کیا کام ہے میں آپ کا بڑا فین ہوں میں نے کہا اچھا تو میں نے کہا کہ مجھے یہ جو تھے نا مولانا تارک جمیر ان سے ملنا ہے کہ یار جنید بھائی ان سے تو ملنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے میں نے کہا تم جا کر بتاؤ تو صحیح کہ میں نے ملنا ہے اچھا میں کچھ کرتا ہوں خیر وہ اندر گیا اس نے اندر جا کر کہا کہ کہا کہ آپ آئے اندر تو میرا دوست جنید غنی مجھے لے گیا آپ یقین کرو میں نے مول تاری جمیل صاحب کو زندگی میں کبھی اکیلے بیٹھے نہیں دیکھا وہ اللہ نے شاید اس دن ملوانا تھا یا بات کروانی تھی اکیلے بیٹھے ہوئے تھے خیمے میں اپنے جنید غنی نے جا کر اندر کہا مولانا میرا ایک دوست ہے جنید جمشید وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے مولانا نے کہا کون جنید جمشید میں باہر کھڑا حیران ہو گیا ان کو کیسے پتا میں کون ہوں اندر بھیجو اس کو اندر بھیجو مجھے بلایا اندر اور جنید غنی کو کہا تم باہر جاؤ تم باہر انتظار کرو وہ باہر چلا گیا یہ نوجوان جیسے بیٹھے ایسے جا کے میں مول صاحب کے سامنے بیٹھ گیا اور مجھے ایسے تیز نظروں سے انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا میں نے کہا آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں میں تجھے نہیں دیکھ رہا میں تو اللہ کی شان دیکھ رہا ہوں میں نے کہا جی کیا مطلب تیرے بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں فیصل آباد کے اندر بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں. میں اکثر ان بورڈز کو دیکھ کر کہتا تھا مجھے بعد میں مولانا نے بتایا میں ان کو بورڈز کو بورڈز دیکھ کر کہتا تھا ہر ایک کو ہدایت مل سکتی ہے اس کو نہیں مل سکتی ہاں آج میں جب ادھر ایئرپورٹ آ رہا تھا تو ایئرپورٹ پہ تیرا بڑا سا بورڈ لگا ہوا تھا ایسے ہی میرے دل میں آئی یا اللہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے میری ملاقات ہو جائے اور تو میرے سامنے بیٹھا ہے میں اللہ کی شان دیکھ رہا ہوں. تو میں نے کہا اچھا کہنے لگے دل دل پاکستان تے گا میں نے کہا جی میں نے کہا آپ نے سنا ہے کہا نہیں سنا تو نہیں بسوں کے پیچھے لکھا دیکھا ہے میں نے کہا چلو یہ کسی یوں پہنچا نہ پہنچا آئے تو صحیح برسرے الزام ہی آئے ہاں ہوٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے آئے تو صحیح برسرے الزام ہی آئے میں نے کہا چلو یوں نہیں تو یوں سے تعارف یوں نہیں ہوا تو یوں ہو گیا بسوں کے پیچھے تو لکھا دیکھ لیا کوئی نہیں کوئی نہیں ادھر سنو یہ ہمارے یہ ہمارے ملک کی سوگات ہے اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے یار اے ایسے ہو جاتے اے اے اے یار کیا؟, کیا؟, کیا ہو گیا بجلی چلی گئی جائد جائد جائد نا آ گئی یہ <coughs> <جائد coughs> تو ہمارے ملک کی سوگات ہے اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے ہاں اس پہ اس لیے نہیں گھبراؤ آپ نہیں گھبراؤ گے نا تو غیر بھی نہیں گھبرائیں گے جب آپ گھبرا جاتے تو غیر بھی کہتے ہیں، ہاں یار کو عجیب سی بات ہو گئی ہے تو ہاں ان کو بھی بولو یوز ٹو ہو جاؤ بھائی ہم لوگ مل بانٹ کے کھانے والے ہیں کبھی آپ کے گھر نہیں تو کبھی ان کے گھر نہیں घर کبھی میرے گھر تو کبھی آپ کے گھر تو اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے خیر تو میں نے مولوی صاحب سے کہا مولانا میرا ایک سوال ہے ایک پاکستانی نوجوان میری عمر کا جس نام شہرت کا تصور بھی نہیں کر سکتا وہ سب کا سب میرے پاس موجود ہے لیکن میں اندر سے خالی ہوں لوگ اس بات کو نہیں جانتے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں لیکن میں اندر سے بہت پریشان ہوں بہت اضطراب ہے اور اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی فرمانے لگے تیرا مسئلہ یہ ہے کہ تجھے چوٹ لگی ہے سیدھے گھٹنے پر اور تو مرم لگا رہا ہے الٹے گٹنے پر hmm? کہا جی وہ کیسے فرمانے لگے دیکھو اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے ایک مٹی سے بنایا ہے ایک جسم سے بنایا ہے جو کہ مٹی کا بنا ہوا ہے اور ایک روح ہے جو اللہ کا امر ہے ٹھیک تو جسم کیونکہ مٹی کا ہے اس لیے اللہ نے اس کی ہر ضرورت کو مٹی میں رکھا ہے جو کھانا ہم کھاتے ہیں جو کپڑے ہم پہنتے ہیں جو پانی ہم پیتے ہیں جو جن گھروں میں ہم رہتے ہیں جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں یہ سب جسم کی ضرورت کی چیزیں ہیں اور کیونکہ جسم مٹی کا ہے تو اللہ نے ان تمام ضرورتوں کو مٹی میں رکھا ہے روح اللہ کا امر ہے یہ آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے زمین میں نہیں ہے پھر لگے اگر میں تم کو سونے کے ایک محل میں بند کر دوں اور چار دن کھانے کو نہ دوں تم کیا کرو گے یعنی کہ ظاہر سی بات ہے میں چیخوں گا کہ مجھے کچھ کھانے کو دو کہ بس یہی حال تیرے تیری روح کا ہے کہ تیرا جسم اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے بڑی بڑی گاڑیاں چلاتا ہے اچھے اچھے محلوں میں رہتا ہے اور تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے لیکن اندر تیری روح جو ہے وہ بھوکی ہو ہو کے جب چیختی ہے تو تیرے سر میں درد ہوتا ہے تو اس کی بھی تو علاج کر. تو میں نے کہا اس کی کی کا علاج کر یہ آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے زمین میں نہیں ہے اور دل کے سکون چین اور اطمینان کا تعلق اس مٹی کے بنے ہوئے جسم سے نہیں ہے بلکہ اس آسمان سے آئی بھی روح سے ہے تو میں نے کہا اس کی غذا کیا ہے فرمانے لگے اس کی غذا اللہ کا کلام ہے اللہ کے حکم ہے اس کی غذا نبی کی زندگی ہے نبی کے طریقے ہیں نبی کی سنت ہے وہ جب تک اس کو ملیں گے نہیں یہ بھوکی رہے گی اور جب یہ بھوک کر چیخے گی تو پھر تم تو مسلمانوں تمہیں تو پتا ہے غیروں کو تو پتہ نہیں وہ دماغ کی اس چیخ کو سلانے کے لیے کبھی شراب پیتے ہیں کبھی نشے کرتے ہیں لیکن یہ تو جب تک روح بھوکی ہے اس وقت تک اندر سے تم مسترب رہو گے سکون چین نہیں ملے گا اور پھر قرآن کی وہ آیت پڑھی مجھے آج بھی یاد ہے اللہ بے ذکر القلوب کہ اللہ پاک چیلنج دے رہے ہیں سب کو کہ اگر دل کا سکون چین اور اطمینان چاہیے میرے بندوں مالدارو حکومت والو دولت والو شہرت والو اگر تمہیں دل کا سکون چین اطمینان چاہیے تو تمہیں مجھ سے تعلق بنانا پڑے گا سے یاری لگانی پڑے گی مولانا کی یہ بات سن کر میں تو پہلے ہی پریشان تھا تین دن سے بیان سن رہا تھا میں تو دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گیا روتا رہا بڑے دیر تک پھر جب مجھے تھوڑا سا چین آیا تو میں نے کہا مولی صاحب اس کا مطلب کیا ہے میری پوری زندگی برباد ہو گئی تو فرمایا نہیں بالکل بھی نہیں کہ یہ معاملہ تم دنیا والوں سے تھوڑی کر رہے ہو یہ معاملہ تم تو اللہ سے کر رہے ہو اور اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے کہ ابھی انسان اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کا ارادہ ہی کر رہا ہوتا ہے دل میں ابھی خیال ہی آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اگلے پچھلے معاف کر دیتے ہیں سارے پھر مجھے فرمایا یہ مجھے پھر بات سنائی حدیث قدسی سنائی کہ میرے بندے تو یہ زمین و آسمان سارے کے سارے اگر اپنے گناہوں سے بھر دے جو کہ تو بھر نہیں سکتا اگر تمام انس بھی مل جائیں تو بھر نہیں سکتا لیکن اگر تُو نے ایسا کر بھی دیا ایک مرتبہ معاف کر, کر دیں گے بلکہ تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے تم نے ان گناہوں کو کیا ہی نہیں میں تو بے یقینی کی حالت میں مولانا کو دیکھنے لگا میں نے کہا مولی صاحب واقعی کہا ہاں. پھر پوچھنے لگے کیا ارادہ ہے اب میرا ارادہ میوزک چھوڑنے کا تو نہیں تھا کہ میں نے کہا ادھر آ وہ کیا وہ نماز بخشوانے آئے کیا؟ روزے گلے پڑ گئے میرا تو کوئی پروگرام نہیں تھا میوزک چھوڑنے کا لیکن گناہ بھی بخشوانے تھے تو پھر مجھے کہنے لگے توبہ کرو گے میں نے کہا مول صاحب کس چیز سے کہا اپنی اس پچھلی زندگی سے میں سوچ میں پڑ گیا اچھا میں نے کہا جی میں توبہ کرتا ہوں میں نے توبہ کی یا اللہ میوزک چھوڑنے کا تو میرا کوئی موڈ نہیں یہ مولو بھی اللہ جانے کیا کہہ رہے ہیں لیکن اگر تجھے اس سے کوئی میرے لیے بہتر زندگی نظر آتی ہے تو تو مجھے اس زندگی پہ لگا دے کہ واقعی میں میں چاہتا ہوں کہ تجھے راضی کر سکوں تجھے خوش کر سکوں پچھلی پوری زندگی پر توبہ کرتا ہوں اگلی زندگی تیرے حکموں پر چلنے کی کوشش میں کی کوشش کروں گا اگر تو واقعی ایسا ہے جیسا یہ مولوی صاحب فرما رہے ہیں تو تم مجھے معاف کر دے میں نے کہا توبہ کر لو مولوی صاحب نے کہا اب کیسا محسوس کر رہے ہو میں نے کہا جی بہت ہلکا پھر میں نے کہا لیکن مولوی صاحب بات تو یہ ہے کہ اگر میرے پچھلے سارے ماف ہو گئے اور اس پر اللہ نے اگر جنت دی تو میری تو بہت ہی بڑی جنت ہوگی آپ سے بھی بڑی تو فرمانے لگے نہیں بیٹا اتنی جلدی نہ کرو تمہیں وصول تو ہمیں نے کیا ہے جو تجھے ملے گا اس سے تو بڑا ہمیں ملے گا ہی ملے گا ہاں؟ لیکن میں نے کہا مولی صاحب اور بہنیں اس بات کی تصدیق کریں گی موسیقی تو روح کی غذا ہے. ہے کہ نہیں ہاں یہ سیال کوٹ کی خواتین یقین کرو پورے ملک کی پہلی بہنیں ہیں جو کہہ رہی ہیں نہیں ورنہ اگر کسی نے نہیں نہیں بولا تو چپ ضرور رہی ہیں سارے مردوں نے بولا ہے موسیقی روح کی غذا نہیں ہے موسیقی روح کی غذا ہے جی, جی. یہ دیکھو اب آواز آئی اب ایسا لگ رہا ہے کو بیٹھ کے سن رہا ہے جی موسیقی رو کی غذا ہے جی؟, جی شاباش اللہ آپ لوگوں کو اس پر چلا دے اللہ رب العزت آپ کے موبائلوں میں جتنے بھی گانے ہیں سب اڑا دے اسی وقت گھروں میں جتنی کیسٹیں ہیں سب ٹوٹ جائیں اللہ کرے ساری سیڑھیاں ٹوٹ جائیں اللہ پاک ایسے کرے گانے کی آواز ہی نہ سننے کو ملے آج کے بعد آپ میں سے کسی کو یہ سوچ لو امین قبول ہو جائے گا اب سوچ کے بولنا آمین تو موری صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں موسیقی روح کی غذا نہیں ہے موسیقی نفس کی غذا ہے موسیقی کس کی غذا ہے نفس کی یہ واقعی نفس کی غذا اور یہ ایسا زہر ہے ایسا زہر ہے یہ جب اندر جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نقصان کتنا کر گیا ہے ٹرائی نہ کرنا ٹرائی نہ کرنا لیکن آپ کہیں جا کر اللہ کی بات سنیں اس کے بعد جا کر پانچ منٹ کا گانا سنیں ساری صفائی ہو جائے گی اندر ساری صفائی ہو جائے گی میں یہ نہیں کہ بعد میں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں حلال ہے حرام ہے اس کے لیے تو یہ مولوی بیٹھے ہوئے نا ان سے پوچھو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہوتا ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہوتا ہے کہ یہ انسان کو بے باک کر دیتی ہے میں مجھ سے کسی نے پوچھا بھائی اپنے ملک کے لیے گانا میں کبھی اپنے ملک کے لیے گانا وہ ایک اور چیز ہے میں ان گانوں کی بات کر رہا ہوں جن کو عام طور پہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں بازاروں میں हा? اور پھر کہتے ہیں اس کے سننے میں کیا ہے ارے یار میں کیا بتاؤں آپ کو کیا ہے خدا کی قسم اگر وہ زندگی اس زندگی سے بہتر ہوتی مجھے کیا تکلیف تھی مجھے ایک ساتھی کہنے لگا اب تو آپ کے لیے اس زندگی کی طرف جانا بڑا مشکل ہے میں نے کہا کوئی مشکل نہیں گلا تو وہی وہی کا ہے گا سکتے ہیں لیکن اب اس زندگی کی طرف جانے سے بہتر لگتا ہے کہ میں آگ میں چھلانگ مار دوں کہ وہ اس قدر خطرناک زندگی وہ اتنی وہ اتنی ایک یقین کرو پوری صرف گانا نہیں ہوتا وہ ایک پوری زندگی ہے وہ ایک پوری زندگی کا نام جیسے یہ ایک پوری زندگی کا نام ہے نا صرف دعوت کے دو بول نہیں ہیں ہاں میرے دوست مجھ سے لڑتے تھے یار تو ادھر گانا گا ادھر جا کے ازان دے دے ارے میں نے کہا نہیں ہوتا ایسے ایسے نہیں ہوتا بھائی گانا گانے والے کو تو اذان کی آواز سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کراہیت آتی ہے کراہیت آتی ہے مجھے یاد ہے ہم کانسرٹ کر رہے ہوتے تھے اور مغرب کی اذان اگر ہوتی تھی یقین کرو کیونکہ وہ تو دعوت کے بول ہیں نا ادھر تو ایک غلط کام ہو رہا ہے نا وہ تو دعوت کے بول ہیں وہ دعوت کے بول جب ہمیں سنائی دیتے تھے تو وہ ہمارے سینے کو پھاڑ کے نکل جاتے تھے ایسے تھوڑی ہوتا ہے یہ کوئی کھیل مذاق ہے کیا یا یہ کوئی ٹی وی کا پروگرام ہے کہ جس میں ایکٹنگ ہو رہی ہے کہ نہیں بھائی ادھر جا کر اذان دے دی ادھر جا کے گانا گا دیا ادھر جا کے ازان دے دی ایسے نہیں ہوتا اور پھر اللہ کے نیکی کے کام کرنے کی تو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے میرے دوستوں ہاں؟ عملے صالح کرنے کی تو توفیق ملتی ہے یہ ایسی تھوڑی کو میرا مطلب خالہ جی کا کھیل ہے کہ پچانوے فیصد نماز نہیں پڑھ رہا اور پانچ فیصد نماز پڑھ رہا ہے کیوں ایسا سب کیوں نہیں پڑھ رہے من جانب اللہ توفیق ملتی ہے خیر جی میں کھڑا ہوا میں نے کہا اچھا منانا آپ سے وعدہ تو کر لیا میرے دوستو میں باہر نکلا سوچتا ہوا میرے اندر آپ یقین کرو ایک تلاتم برپا ہو گیا آ? ایسی میرے اندر ایک خیر و شر کی نا جنگ شروع ہو گئی ایسے کر کے ایسی جنگ ایسی جنگ راتوں کوٹ جاتا تھا میں اور پوری پوری رات بیٹھا رہتا تھا ایسے جاناز کھول کے میں بیٹھ جاتا تھا سوچتا رہتا تھا میں کیا کرنے لگا ہوں ایک لمحے خیال آتا تھا نہیں بڑی نیکی کا کام کر رہا ہے تو ان لوگوں میں محبتیں پھیلا رہا ہے لوگ خوش ہو رہے ہیں دوسری طرف خیال آتا تھا یار کیا یہ اللہ رسول کو یہ بات منظور ہے ان کو پسند ہے میں کیا کر رہا ہوں پھر یہ خیال آئے ارے نہیں ان مولویوں کی نہ سننا پھر یہ خیال آئے یاد رکھنا آپ کو میں دو چار وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میرے پہ گزری یہ میں گر کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو جب شیطان اپنا چکر چلائے گا نا دو باتیں کرنے کو کہے گا یاد رکھنا پہلی بات یار یہ تبلیغ والوں سے اب ملنا مت مولانا سے بات نہ کرنا ملنا مت دوسری مسجد میں نہ جانا دو کام نہ کرنا کبھی ایک تبلیغ والوں سے ملنا مت ایک مسجد میں نہ جانا اور بہنوں یہی تمہارے ساتھ ہوگا وہ جو ہے نا وہ اپنا تبلیغی ساتھی اس کی بیوی اب اس کو فون نہ کرنا آئندہ ٹھیک ہے نہ جانا کیونکہ مرد سے دس گنا زیادہ جلدی اللہ کی بات کو لے لیتا ہے میں واپس آ کے بیوی کو کارگزاری سناتا تھا تو میں اس کی حالت بدلی بھی دیکھتا تھا حالانکہ وہ نہ مسجد آئی نہ اس نے وہ امال ہوتے دیکھے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی جب آپ نکلا کرو گھر واپس آ کر بیوی بی کو سب بتایا کرو ہم نے کیا کیا وہ جذبات بنتے ہیں گھر والی کے اور جب گھر والی کے جذبات بنتے ہیں تو پھر بچوں کی صحیح تربیت شروع ہوتی ہے دین ادھر دین ان کی زندگی میں آیا تو گھر کے اندر آ گیا جب تک آپ کی زندگی میں ہے گھر سے باہر ہے گھر والی کی زندگی میں آ گیا گھر کے اندر آ گیا تو میں آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ جو بھی تین دن میں سنتا تھا آ کر گھر والی کو عائشہ کو بتاتا تھا عائشہ آج یہ سنا آج یہ سنا آج یہ سنا کرتے کرتے آہستہ آہستہ پھر میں نے اپنی ماں کو بتانا شروع کیا مرحما کو اللہ کی شان میں آج بھی اللہ کا شکر کرتا ہوں مجھے موقع محل نہیں تو میں آپ کو کبھی بتاؤں جب میری ماں کا انتقال ہوا تو کیسے ہوا میرے دل کی دعا ہے اللہ ہر عورت کو دنیا سے ایسے لے کے جائے جیسے ہماری والدہ گئیں ہم تو وہ, وہ میں اپنی ماں کو بتاتا تھا میری ماں بھی ایک دم اس نے بھی جلدی جلدی لینا شروع کر دیا کرتے کرتے میری ماں ہم سب گھر کی خواتین میں سب سے پہلے میری والدہ پردے میں آ گئیں اور مولی صاحب کہہ رہے ہیں ان کے انتقال کا بتائیں میں ضرور بتاؤں گا آپ کو مختصرا بتاتا ہوں میری ساؤتھ افریقہ کی تشکیل تھی پیچھے والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی مجھے بھائی نے بولا بھائی آ جائیں واپس کیونکہ امی جا رہی ہیں امی نے اب نہیں رکنا تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہا انہوں نے کہا یار چلے جاؤ کیا فرق پڑتا ہے یہ پھر یاد کرو گے ساری زندگی اب میں میں سوچتا رہا اب میں نے امی کو فون کیا میں نے کہا اما آ جاؤ کا نہیں ہرگز نہیں آنا تو میں نے کہا کیوں تو کہنے لگی اگر میرا انتقال ہوا تو میں کتنی کتنی خوش قسمت ہوں کہ میں اللہ کو بتاؤں گی کہ جب میرا انتقال ہوا تو میرا بیٹا تیرے راستے میں تھا تو تم تم مت آؤ مجھے کچھ نہیں ہوگا اور اگر ہو گیا تو اس کو اللہ کی مرضی سمجھ رہا بس میرے لیے تم دعا کرنا اللہ کی شان امی کا انتقال نہیں ہوا اس میرے چالیس دنوں بعد میں واپس آیا واپس آیا تو بہت خوش ہوئی گلے لگایا کہا دیکھو میں نے کہا تھا اللہ نے مجھے زندہ رکھا جب تک کہ تم نہیں آتے واپس پھر میری حضرات نے دس دن کی اور تشکیل کر دی کینیڈا کی تو میں نے کہا اماں پھر دس دن کے لیے بھیج رہے ہیں جاؤں نہیں جاؤں میں نے چلے جاؤں نا تو بالکل ٹھیک ہوں میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں جس دن گیا ہوں اس دن ہم ٹورانٹو میں مرکز میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ پوری ٹورانٹو کی شورا سامنے بیٹھی ہوئی تھی میرا بیان تھا بیان کے دوران ایسے موبائل پڑا ہوتا ہے میں نے رکھا ہوا تھا کہ بہن کو بولا ہوا تھا کہ اگر اماں کو کچھ ہو مجھے فوراً بتا دینا میرا موبائل بند ہو گیا میں سمجھا خراب ہو گیا اب وہ چلے ہی نہ کسی طرح سے خیر میں نے اس کو چھوڑے رکھا میں بات کرتا رہا اس کو نہ چھیڑے پہ چھوڑ دیں اس تو میں نے اس وقت جب میں عشاء کی نماز پہ کھڑا ہوا تو پیچھے سے ساتھیوں نے آ کے بتایا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا میں نے بہن کو فون کیا, کیا ہوا کہتی ہیں کہ کہتی ہیں کہ ابھی فجر کی ہم نے نمازیں پڑھی ہیں اور فجر سے تھوڑا سا پہلے انتقال ہوا ہے اور دو ڈھائی بجے اس امی نے بلایا میری بیوی بی کو اور میری بیوی بی کو بلا کے بولا کہ بیٹا دیکھو میں نے تو ساری زندگی تمہیں بیٹی کی طرح رکھا لیکن میں ساس ہوں کمی بیشی ہو سکتی ہے تو اگر کچھ ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا تو میری وائف نے کہا امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں مجھے تو میں تو کبھی خیال بھی نہیں آیا اس بات کا آپ نے مجھے اس سے کم سمجھا ہی نہیں پھر میری میری بہن سے کہا کہ تم بڑا مجھے س... اب مجھے لگتا ہے میں آج چلی جاؤں گی مجھے سورہ یاسین سناؤ تو میری بہن نے ان کو سورہ یاسین سنائی تو میری بہن کہتی ہے کہ آنکھیں بند کر کے لیڈ گئیں اور مجھ سے کہا کہ اب سورہ رحمان سناؤ تو سورہ رحمان پڑھتے پڑھتے میری امی نے آنکھیں کھولیں اور آنکھیں کھول کے میری میری بہن سے کہا کہ بھنیزا یہ دیکھو کس قدر ایک حسین عورت تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ذرا اپنے اس طرف دیکھو کتنی حسین عورت کھڑی ہے تمہارے ساتھ بیٹا یہ مجھے لینے آئی ہے تو میری بہن کہتی ہے کہ اما یہاں تو کوئی نہیں کھڑا نہیں اس کے پیچھے دیکھو اس کے پیچھے بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں تو میری بہن کہتی ہے کہ میں نے کہا اما تو چلیں پھر کلمہ پڑھیں پھر آپ کے جانے کا وقت ہے کہ اپنے ابا کو بلاؤ جلدی سے تو میرے ابا آئے اور میرے ابا کو کہا کہ دیکھیں میں نے ساری زندگی آپ کی عزت کا خیال رکھا میرے لیے بس وہ نمبر ایک چیز تھی اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا میں اب جا رہی ہوں کلمہ پڑا اور آنکھیں بند کر لیں اس طرح گئیں وہ اللہ پاک ہر عورت کو ایسے جانے کی توفیق عطا فرمائے دنیا سے ہر ہم سب کو اللہ پاک ایک خوبصورت موت عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں ایک خوبصورت موت ہی تو کمانے آئے ہیں ہاں کہ جب ہم یہاں سے جائیں میری اللہ سے دعا ہے یا اللہ اس مجمع میں جتنے مرد اور عورت بیٹھے ہیں جب اس دنیا سے جائیں تو یا اللہ وہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہو ہاں خیر میرے دوستو اے تبلیغ کے کام میں میں گرتا پڑتا جو بھی تھا مولوی عمران سے میری اسی وقت دوستی ہو گئی اس کی اس وقت شادی بھی نہیں ہوئی تھی اس کی اور داڑھی بھی تھوڑی تھوڑی نکلی ہوئی تھی یہ مرکز میں مجھے نظر آتا تھا بہت پیارا سا نوجوان اس نے اس کو بھی میرے سے تھوڑی سی محبت ہو گئی میری بھی اس سے محبت ہو گئی نئی نئی چیزیں مجھے وظائف وغیرہ بتاتے رہتے تھے ایک وظیفہ وز اس نے مجھے بہت پہلے بتایا تھا مجھے آج دن تک یاد ہے یا معزو جو بھی اکتالیس دفعہ جمعے کے دن مغرب کی نماز کے بعد پڑے گا اللہ اس کو اتنی عزت عطا فرمائیں گے کہ لوگ جب اس کا نام لیں گے تو دانتوں میں انگلی ایسے داب لیں گے اللہ نے اتنی عزت دے دی اس آدمی کو ہاں یا معزو یاد رہ جا سب شروع ہو جاؤ سب پڑھ لو انشاءاللہ اس کو کرتے کرتے میرے میں نے آخر ارادہ کیا چلو جی میں اب چار مہینے لگاتا ہوں اب چار مہینے پہ جانا چاہیے کیونکہ دیکھو تبلیغ میں جب تک چار مہینے کا کورس نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی داڑھی کبھی بڑھے گی کبھی چھوٹی ہو جائے گی ہاں کبھی سر پہ ٹوپی آئے گی کبھی اتر جائے گی چار مہینے لگانے ضروری ہوتے ہیں ٹھیک ہے کام کو سمجھنے کے لیے کیونکہ پہلے چالیس دن جو ہے وہ جو ہے وہ دنیا کا جو ہے نا وہ رنگ اترتا ہے پہلے چالیس دن زنگ اترتا ہے پہلے پھر اگلے چالیس دن کے اندر تبلیغ کا تھوڑا رنگ چڑھتا ہے پھر اس سے اگلے چالیس دن میں کچھ اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے کچھ تعلق بنتا ہے جا کر پھر اگر وہ جڑا رہے تو پھر اللہ اس کو سوسائٹی پروف بنا دیتا ہے اس کے اوپر لوگوں کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا हाँ? پھر ایسے لوگ جہاں بھی جاتے ہیں محل بن جاتا ہے خود بخودی محل بن جاتا ہے اب میں نے ارادہ کیا جی چالیس دن لگانے ہیں میں اور چالیس دن کا ارادہ چار مہینے لگانے ہیں میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کے ارادہ کر لیا خیر وہ ہم کمزور ہم نے مئی جون میں نکلنا تھا مئی جون آیا وہ تو نکل گیا میں نہیں نکلا ایک دن اس کا مجھے فون آتا ہے یہ ہے جی سولہ اکتوبر کی بات دو ہزار ایک اس کا مجھے فون آیا جنید بھائی السلام علیکم میں چار مہینے لگا کے آ گیا میں نے کہا ہے چار مہینے ہو گئے کہاں ہو گئے گزر گئے کتنے ہی چار مہینے گزر گئے زندگی سے میں نے کہا چار مہینے گزر گئے کہتا ہے لیکن مجھے پتہ نہیں میرے چار مہینے کیسے لگے ضائع ہی ہو گئے میں نے کہا وہ کیسے کہا میں چار مہینے کے لیے اپنے ابا کو ساتھ لے گیا جنید بھائی وہ بیمار رہتے تھے ان کا پیشاب پخانہ مسجد میں نکل جاتا تھا بستر میں یقین کرو روزانہ جنید بھائی میں نے کچھ نہیں کیا صرف اپنے باپ کا پیشاب بخانہ صاف کیا چار مہینے اس کی اس بات نے مجھے اندر سے ہلا دیا کہ کسی انسان کو اپنے باپ کی ایسی خدمت کرنے کا موقع ملا ہو ہاں اور کہتا ہے پتہ نہیں میرے چار مہینے تو کیا ہی لگے میں تو سارا وقت باپ کی خدمت ہی کرتا رہا چار مہینے اور چار مہینے کے بعد وہ آیا ہے اور اس کے باپ نے اس کو گلے لگا کے بولا بیٹا تیری وجہ سے میرے چار مہینے لگ گئے دو دن بعد باپ کا انتقال ہو گیا ہم خود جنازے میں تھے دو دن میں, میں نے ارادہ کر لیا جی میں جا رہا ہوں چار مہینے کے لیے بیوی بی کے پاس گیا میں نے بولا سنو میں چار مہینے کے لیے جا رہا ہوں کہتی ہے کب میں نے کہا کل کہتی ہے آپ جائیں میں پیچھے سے زیر کھا لوں گی میں نے کہا میں پانی پی لوں ذرا ایک سے میں نے کہا یار اب میں سوچ رہا ہوں یار یہ چانس لیا جائے نہ لیا جائے موقع تو بہت اچھا ہے میں نے مول تاری جمین صاحب کو فون کیا میں نے کہا مولی صاحب بیوی کہہ رہی ہے میں نے چار مہینے کے لیے جانا ہے تو اگر تو گیا تو میں زہر کھا لوں گی کہتے ہیں یار میرا تیس سال کا تجربہ یہ اتنی بے وقوف نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی تو ایسے کر آج رات کو کھانے کے وقت نا ایک نوالہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال دے میں نے کہا کمل صاحب یہ نہیں میری بیوی نوالہ توڑ کے میرے منہ میں ڈالے نہیں تو نوالہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال اب یار دیکھو میرے والد صاحب ہیں پٹھان ماں ہندوستانی ہے والد صاحب تو پٹھان ہے اب پٹھان اپنی بیوی کے منہ میں نوالا ڈالے ہاں ویسی ایک شرم آتی ہے اتنی لیکن ہم ویسے شرم آ رہی ہے کس طرح کروں گا میں ہم بیٹھے وے, بیٹھے وے, بیٹھے ہوئے ہوئے ہوئے میں کھانے پہ بیٹھے مجھ سے کہہ رہی آپ کھا کیوں نہیں رہے میں نے کہا کھاتا ہوں کھاتا ہوں کھاتا ہوں کھاتا آخر میں نے دعا پڑھی جل تلال صاحب کمال تی بلا کو ٹال توالا بنا کے بیوی کے منہ میں ڈال دیا وہ ایسے جھیب سی گئی یہ کس نے سکھایا آپ کو میں نے کہا مول تاری جمیل صاحب نے مجھے تو پہلے پتہ تھا کہ یہ ہونا کچھ نہیں اس سے کہتی ہے ویسے آپ کی پوری تبلیغ میں ایک وہی آدمی ٹھیک ہے کام کیا ہے آپ کو میں نے کہا یار مجھے جانے دے چار مہینے کے لیے پھر میری بیوی نے میرا بیگ بنایا چار مہینے کے لیے اور اس اللہ کی بندی کے لگے چار مہینے میرے تو نہیں لگے میں تو دنیا بھر میں گمتا رہا اس نے میرا بیگ بنایا اس نے میرے بچوں کو دیکھا ہم اس وقت ایک ہی گھر میں رہتے تھے سارے میرے ماں باپ کی خدمت اس نے کی ان اس نے دیکھا ان کو گھر کی بڑی تھی وہ بڑی بھابھی تھی باقیوں کو بھی اس نے دیکھا پیسے میرے پاس نہیں تھے کیونکہ تو میں تو کاروباری چھوڑ دیا تھا پیسے بھی نہیں تھے میں نے اس سے پوچھا بھی نہیں عائشہ تو کیسے چلائے گی یہ سب کچھ اللہ جانے اس نے کیسے چلایا اللہ اس کو جزائے خیر دے اللہ اسے خوش رکھے اور میرے چار ماہ لگ گئے اس طرح لگے تو گھر والی کا ذہن بنے گا نا تو کام بنیں گے اور اگر گھر والی کا ذہن نہیں بنے گا تو کام نہیں بنیں گے خراب ہو جائیں گے کیونکہ یہ دعوت کی لائن ایک ایسی لائن ہے جس میں اللہ نے عورت اور مرد کو ساتھ ساتھ رکھا ہے باقی معاملات میں عورت کو پابند کیا ہے شوہر کے مشورے سے کہ مشورے شوہر کے مشورے سے کرو باقی سارے کام نسائی پوچھ پوچھ کے کرو مشورے سے کرو دعوت میں برابر کے ہو تم لوگ بلکہ کی, کی, کتنی بڑی وجہ بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت کے لیے خدیجت القبرا ہاں? کتنی بڑی تقویت بنی کہ فرمایا کہ, کہ, کہ میں پتہ نہیں کتنی بڑی میرے پر چادر ڈال دو چادر ڈال دو یا رسول اللہ آپ گھبرائیے نہیں آپ تو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں غریبوں کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں ہاں? آپ تو ضعیفوں اور مساکین کا خیال رکھتے ہیں ہاں? ان کی پاسداری کرتے ہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا हा? تو اور ساری زندگی اور سارا مال اپنا جتنا مال تھا وہ سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کے لیے لگا دیا ویسے میں علماء کرام فرماتے ہیں یہاں چھوٹا سا ایک نقطہ آپ کو بیان کرتا چلوں علماء فرماتے ہیں کہ دو خواتین دنیا کی سب سے ذہین ترین خواتین تھیں ایک حضرت آسیہ علیہ السلام جو فرون کی بیوی تھیں اور دوسری حضرت خطیجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ دو سب سے انٹیلیجنٹ خواتین تھیں اپنے وقت کی کیسے بھلا کہ حضرت آسیہ کے اوپر جب فرون نے وہ پتھر رکھے مجھے خدا مانو انکار کر دیا اور جب آپ دنیا سے جانے لگیں تو آپ نے جاتے جاتے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ سے وہ خوبصورت دعا کی رب اللہ مثلاً فراؤن اے میرے نبی قصہ سنائیے اپنی امت کی خواتین کو فراؤن کی بیوی بی کا کہ جب وہ دنیا سے جانے لگی قالت رب ابن لی بے بیتا فی رہا اے اللہ تو مجھے جنت میں جگہ تو دے وہ تو, تو دے گا اب مجھے انشاءاللہ اللہ لیکن اپنے قریب دینا ہاں؟ وہ جنت دینا مجھے جو تیرے قریب ہو بس اب میں بہت تھک گئی ہوں ان ظالم سے مجھے نجات دلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیج القبرا سے فرمایا جب وہ جانے لگی دنیا سے کہ جب جنت میں جاؤ تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا کہا یا رسول اللہ میری تو کوئی سوکن نہیں کہا نہیں اللہ نے تجھ سے پہلے میرا نکاح آسیہ سے کر دیا تھا تو اللہ کے قریب سب سے قریب اللہ رب العزت کے سب سے قریب کس کی جنت ہے رسول اللہ کی ہاں اور دوسری حضرت خطیجۃ القبرا کہ جب احساس ہو گیا تھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ سچا نبی ہے آپ چاہتی تھیں کہ قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں آئیں ان کی نیکیوں میں میرا اجر ضرور ہو تو سارا مال لگا دیا ہاں کہ سیال کے لوگ آج جو عشاء کی نماز پڑھیں اے اللہ مجھے اپنا اجر اس میں بھی چاہیے ہاں؟ تو یہ دو موسٹ انٹیلیجنٹ ویمن آف دیئر ٹائمز تو جب مال خرچ کرو میری بہنوں اللہ نے آپ کو بڑے دل دیے ہیں یہ سوچ کے خرچ کرو یا اللہ یا اللہ یہ جو مال میں دے رہی ہوں اس سے کوئی حافظ قرآن پروان پڑ جائے کوئی حافظ پروان چڑھے کیا پتہ میری بہن اس کے ہاتھ پر اللہ نے ہزاروں کی ہدایت لکھی ہو قیامت کے دن پتہ نہیں کتنا بڑا اجر ملے خیر میرے دوستو اسی طرح سے وقت چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا میری زندگی کے پانچ سال گزر گئے اسی ٹکر میں کہ پانچ سال کے بعد میں نے ارادہ کیا جس دن مولوی صاحب اس کو ملا نا اس کے بعد کے یہ پانچ سال گزر گئے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد نہیں گاؤں گا آج کے بعد نہیں گاؤں گا تو مجھے فون کس کا آتا ہے ملٹری سیکٹری ہیں جمالی صاحب کے وہ جمالی صاحب ہمارے وزیر اعظم تھے دو دو کی بات کر رہا ہوں دو تین کی بات کر رہا ہوں جمالی صاحب کا فون آتا ہے ان کے ملٹری سیکٹری کا وہ آپ نے دل دل پاکستان گانا ہے وہ پنڈی میں وہ مادر ملت ٹرین لانچ ہو رہی تھی ریلوے اسٹیشن کے اوپر اس کی پہلی وہ تھی میں نے کہا سر میں توبہ کر چکا ہوں میں تو نہیں گاؤں گا تو انہوں نے کہا جی وہ پرائم منسٹر صاحب آپ سے خود بات کرنا چاہتے ہیں تو پرائم منسٹر صاحب بڑے پیارے بہت نفیس جمالی صاحب ایک دم کہنے لگے جنید صاحب وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ٹائم آیا تو آپ نے گایا نواز شریف صاحب کا ٹائم آیا آپ نے گایا اب جب ہمارا ٹائم آیا تو آپ نے توبہ کر لی میں <laughs> نے मैं <laughs> کہا سر ضرور گاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے جی جی فرمائیے میں نے کہا وہاں میں اعلان کروں گا کہ آج آخری بار گا رہا ہوں آپ کو منظور ہے ہاں جی مجھے منظور ہے ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ انفارمیشن منسٹر اپنے شیخ رشید صاحب اس وقت انفارمیشن منسٹر تھے شیخ رشید صاحب کا چلا لگا ہوا ہے بائی دا اور ان کا چلانا سیونٹیز میں لگا ہوا ہے اگر کبھی ان کے سے ان کے چلے کی کارگزاری سنے بڑا ایمان بڑھتا ہے وہ اس وقت کے رائے کے قصے سناتے ہیں جب رائے ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور ٹرین سامنے سے نظر آتی تھی مجھے وہ اس وقت کے قصے سناتے ہیں اپنے اللہ نے شیخ رشید صاحب سے دعوت کی لائن کے بڑے خیر کے کام لئے آپ کو پتا ہے ایک مرتبہ اسلام آباد میں اجازت نہیں مل رہی تھی اجتماع کی اجتماع کی اجازت نہیں مل رہی تھی ایک دفعہ حالات خراب تھے اللہ نے یہ کام ان سے لیا یہ گئے اس وقت کے پرسڈینٹ صاحب کے پاس صاحب کے پاس میں گارنٹی لیتا ہوں ان شاء اللہ کچھ نہیں ہوگا سر ان کو کرنے دیں. میں نے کہا سر آپ نے تو ایک ہی دفعہ ایسا چھکا مارا ہے پتہ نہیں کتنا بڑا اجر ملا ہوگا تین لاکھ بندہ جمع ہوا تین دن اللہ کی بات ہوئی وہاں کیا, کیا بات ہوئی سینکڑوں جماعتیں نکل گئی سب آپ کے کھاتے کے اندر بڑے خوش تھے یہ بات سن کر باقی مجھے ملا ہوگا میں نے کہا سر آپ تو وہ چھکا مارا ہے ہم میں سے کسی کو ہی شیخ رشی صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے تھے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ خود بھی تبلیغی ہیں تو یہ دونوں حضرات بیٹھے ہوئے تھے میں نے آخری میں جب جا رہا تھا ادھر ایسے آسمان کو دیکھتا ہوا جا رہا تھا یا اللہ یا اللہ اوپر سے آسمان کھول کے تو کہہ دے جنید کوئی بات نہیں تو گالے میں زندگی بھر مولوی عمران بشیر طارق جمیل صاحب کسی کی نہیں سننی میں نے اس کے بعد ایک مرتبہ کہہ دے ایک مرتبہ کہہ دے میرے دوستوں یقین کرو آسمان نہیں کھولا اور میں ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا وہاں جا وہ وہاں جا کر جی ہم نے آخری مرتبہ دل دل پاکستان گیا اور واپس آ گیا زندگی اب تو پونے نو بج گئے چلو بات یہاں تک ہی رکھتے ہیں اللہ آپ لوگوں کا بیٹھنا قبول کرے اصل حالات اس کے بعد شروع ہوئے جو بڑے بڑے حالات آئے وہ پھر کبھی آؤں گا تو سنا دوں گا آج جی بالکل سناؤں گا نات آپ کو اسی لیے مجھے خیال آیا پونے نو ہو رہے تب بہنوں اور بھائیوں کو ناچ سنا دوں اور یار وہ سنو وہ میں نے بیچ میں ایک بات بولی ہے نا وہ بیوی میں آج کل تو بڑا ڈر لگتا ہے نا آپ لوگوں سے نہیں یہ جب جائے گا نا نیٹ کے اوپر ہاں آج کل تو تمہارے بھائی کے بڑی جان کے دشمن ہوئے لوگ اچھا اور پتہ ہے دشمنی بھی دیکھو یار دشمنی بھی وہ کر رہا ہے جس کے لیے بول رہا ہوں میں وہ کر رہے ہیں میں تو ہمیشہ بات کی ہے تو عورت کی حرمت کی بات کی ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی عورتوں کو یہاں رکھا ہے یہاں مردوں سے اوپر رکھا ہے ہاں عزت دی ہے تو اس دین نے دی ہے بھائی ہاں میں تو اس ان کی حرمت کی جب بات کرتا ہوں یہ میں جانتا ہوں کہ ہماری خواتین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو دل سے اس بات پر میری عزت کرتا ہے اس بات کو میں جانتا ہوں لیکن جن کو یہ بات چبتی ہے جا کر دعوت کا بول ہر ایک تھوڑی قبول کر لیتا ہے دعوت کا بول وہ تو سالی علیہ السلام کی اونٹنی کو تو اللہ کہہ رہے ناقات اللہ وہ میری اونٹنی تھی اس کو مار دیا لوگوں نے ظالموں نے جو کہ اللہ کی نشانی تھی اور, اس اور قوم سمود میں سے ایک ایک انسان جانتا تھا یہ اللہ کی نشانی ہے لیکن چلتی پھرتی دعوت تھی اس لیے اس کو بھی نہیں چھوڑا لوگوں نے تو یہ مجھے پتا ہے لیکن میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ میرا جو بھی بول ہے وہ آپ کی عزت اور حرمت کو اونچا کرنے کے لیے ہے اس کی وجہ سے اگر کوئی ناراض بھی ہو جائے نا میرے سے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ جیسے جیسے میری ماں ماں تھی نا آپ کی ماں بھی میری ماں ہے میں آپ کی ماں کو اپنی ماں سمجھتا ہوں جیسے میری اپنی بہن ہے میں آپ کو اپنی بہن سمجھتا ہوں تو اگر ہم ہی نہیں کریں گے اس حرمت کو اگر ہم ہی پامال کر دیں گے پھر اور کون رکھے گا کیونکہ ویسٹ تو بھول گیا ہے اس بات کو یہ تو ہم ہیں جو ان کو دکھاتے ہیں کہ بھائی عورت کی کیا حرمت اور عزت ہے اس کی وجہ سے بہت بڑا مجمان ناراض بھی ہو جاتا ہے لیکن چلو کوئی نہیں ہاں غم آش تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کون سی سناؤں جی ناتھ میرا دل بدل دے بدلنے کا پروگرام بھی ہے جی سوچ لیں پھر سے میرا مطلب ہے پکڑا جائے گا جھوٹ ادھر وہ نا میں میں جب ریکارڈنگ کرتا تھا نا نیا نیا جب میں آرٹسٹ بنا تو ایک گانا تھا میرا یہ شام پھر نہیں آئے گی اب وہ شام آ کے ہی نہ دے کیونکہ میرے سے گایا ہی نہ جائے اتنا مشکل وہ جو میرے ریکارڈسٹ تھے ان کا تعلق لاہور سے تھا اچھا ریکارڈسٹ جو ہوتے ہیں نا جی ان کا نا یہ بڑے تحمل والے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے ایک سے ایک کوڑ گا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی وہ بیچارے سنتے ہیں, سنتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں رہتے انہوں نے تو بڑے اچھو چھو کو سنا ہوتا ہے تو آگے سے میں گارا میرے سے گایا ہی نہ جائے اٹھارہ ٹیکے ہو گئی کتنی ٹیکے ہو گئی جی اٹھارہ تو اٹھارہ ٹیک کے بعد میں نے ان سے پوچھا سر ہوا وہ اتنا بولتے تھے نہ نہیں ہوا پتر تو میں نے اٹھارہ ٹیک کے بعد میں بولوں چیک چیک چیک تو اندر سے نا اس اوتن بڑا بیٹھا تھا اس کی پیچھے سے آواز آئی جہی کیش نہیں ہونا تو میرا دل بدل دے جا نہیں بدلنا نہیں بولو بدلے گا انشاءاللہ اللہ میرا دل بدل دے میرا غفلت میں دل بدل دے خدا یا فرما دل بدل دے سوالا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں گنا داری میں کب تک امر کاٹوں بدل دے میرا رستا دل بدل دے میرا حفلت ڈوبا دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آر ہے تیرا ہو جاؤں اتنی آر ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میرا غفلک میں ڈوبا دل بدل دے دل مموم کو مسرور کر دے دل بے نور کو پر نور کر دے میرا ظاہر سور جاؤ اے الہی میرا ظاہر سور جاؤ پھو میرے باطن کی ظلمت دور کر دے میرا غفلت دل بدل دے ہو سب بولے اور کوئی کون کون گیا ہر مین شریف نات کھڑا کر جی اللہ نے توفیق دیا اللہ میری اللہ سے دعا ہے اس بابرکت مجلس کے صدقے اللہ سب کو جانے کی توفیق توفید یہ نعت بڑی عجیب نعت ہے میرے دوستو میں نے اس کو جب پہلی بار پڑھا اس کو پڑھ کے میرے دل نے تسلیم نہیں کیا کہ مجھے اس کو پڑھنا چاہیے کیونکہ میں نے کہا محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے یہ یہ اتنی ایک عام سی بات ہے مجھے ایسے لگا جیسے میں نثر پڑھ رہا ہوں جیسے میں سمجھانے کے لیے محمد کا کہے میں اپنے گھر جا رہا ہوں میں نے کہا یہ تو اتنا جمیل تاری نے فرمایا اس کو پڑھو کہ تمہیں نہیں پتا کہ مولانا سعید احمد خان صاحب کا تعلق کیسا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے لوگوں پر تو تم اس کو پڑھو یقین کریے مجھے تو یقین نہیں تھا جب میں نے اس کو پڑھا ہے آج ماشاء بچے بچے کی زبان پر ہے آہ. اور ایک وقت تھا کہ یہ نائنٹین کی بات بہت سارے تو آپ میں سے پیدا ہی نہیں ہوئے ہوں گے بہت سارے اسکولوں میں ہوں گے 92 کی بات میں بھی اس سے اتنا بڑا نہیں تھا چھوٹا ہی تھا تو میں نے نیا نیا مشہور ہوا تھا تو میں نے دیکھا دو لڑکے اپس میں بات کر رہے ہیں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں, تو اس کو پہچانتا ہے وہی پاکستان پاکستان تو میرے سے بی بی سی نے انٹرویو کیا اور انٹرویو کر کے کہا کہ تمہاری زندگی کا سب سے یادگار لمحہ کون سا تھا تم تو پوری دنیا میں تم نے شو کی جی لیکن میری زندگی کا سب سے یادگار لمحہ وہ ہے جب میرے ملک کے دو لڑکوں نے جو مجھے پہچانتے نہیں تھے پہچاننے کی کوشش میں مجھے کہا یہ وہ ہے وہ پاکستان پاکستان تو میں اپنے ملک میں پاکستان کے نام سے مشہور ہوں لیکن اسی واقعے کے تقریباً تیرہ چودہ سال کے بعد بین ہی یہ واقعہ ہوا میں مدینے کی گلیوں میں پھر رہا تھا کسی کام سے اور دو لڑکے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے اس کو پہچانتے ہو اس نے کہا ہاں یہ وہ ہے مدینہ مدینہ تو میں نے پیچھے مڑ کے ان کو ایسے دیکھا اور مجھے یقین نہیں آیا نظر نہیں آئے وہ مجھے لڑکے پتہ نہیں کدھر غائب ہو گئے میں سوچتا رہا یا اللہ آج کے بعد سے پھر پاکستان پاکستان بعد میں ہو گیا مدینہ مدینہ پہلے ہو گیا عمران بشیر صاحب سے کہہ رہے تھے ایک واقعہ لوگوں کو سناؤ 1992 میں ویمبلی ارینا ہے بہت بڑا ارینا ہے اٹھارہ انیس بیس ہزار آدمی ادھر پروگرام دیکھنے آتا ہے تو ہمیں بھی بلایا گیا وہ پروگرام میں تھے انڈین آرٹسٹ تھے امیتابھ بچن سلمان خان ایس چار پانچ اور بھی چھ سات بہت سارے تھے یہ وہ دور تھا کہ انڈیا پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے شوز کر لیتے تھے تو کر بھی لیتے تھے تو اگر بلانا بھی ہوتا تھا کس کو بلائیں بلائیں پاکستان سے کس کو کو پاکستانی آرٹسٹوں لوگ جانتے ہی نہیں تھے پاکستانی نہیں جانتے تھے تو انڈینز کیا جانیں گے ان کے بڑے بڑے سپر سٹارز تھے ہم ویمبلی ارینا میں تھے پیچھے ہمارے کمرے تھے چھوٹے چھوٹے کمرے لائنس ایسے جیسے وہاں تک کمرے ہیں لائن سے کمرے تھے وائٹل سائنس اکشے کمار کی میں ایکٹرسوں کے نام بھول گیا ہوں فلانی پھر فلانی سلمان خان شاہ رخ خان عامر خان ایسے کمروں کے نام تھے تو ہمیں جو سٹیج مینیجر تھا وہ بھی کوئی ایک انڈین تھا اس نے بلایا کہ بھائی امیتابھ بچن سب کو بلا رہے ہیں بتانے کے لیے کہ کل پروگرام کیسے ہوگا تو ہم مطلب ابھی تھوڑی دیر میں پروگرام ہونے والا تھا ڈیڑھ دو گھنٹے میں اب ٹینشن بھی شدید کہ یار اب یہ انڈین آرٹسٹوں کے سامنے ہم کیا جائیں گے یہ تو اتنے مشہور ہیں خیر ہم نے کہا یار کوئی نہیں جاتے ہیں کوئی اپنے بھی سننے والے بیٹھے ہوں گے اگر. جب میں گیا ہوں تو ایک بڑا سا ڈور تھا اس کے اوپر ایسے لکھا ہوا تھا امیتابھ بچن ڈور تو جب وہ ڈور کھلا نا وہ, دو... وہ کمرہ था نہیں تھا وہ تو ایک اعلی قسم کی سویٹ تھی بڑی سی تین کمروں جیسے کسی ہوٹل کا بھی کیا کمرہ ہوگا جو وہ کمرہ تھا اندر سے. حیرہ گئے ہماری ملاقات ہوئی انہوں نے سمجھایا پھر یہ ہوگا پھر وائٹل سائنس اس وقت آئیں گے پھر تم یوں کرو گے پھر میں یوں کروں گا پھر یہ سب ہم واپس آ جب ہم باہر نکلنے لگے تو میرے ذہن میں آیا کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے اس دروازے کے باہر لکھا ہو وائٹل سائنس ایک دم میرے دماغ نے ریجیکٹ کر دیا کہ یار کہاں تم اور کہاں یہ دو ہزار نا سم دو ہزار. تو بی بی سی نے دل دل پاکستان کو دنیا کا تیسرا سب سے مشہور گانا قرار دیا پتہ ہے آپ لوگوں کو یہ بات شاید کچھ کو پتا ہو کچھ کو نہ پتا ہو اور ووٹ کس نے دیا آپ ہی نے دیا کوئی دل دل پاکستان کوئی وینیزویلا کا رہنے والا تو نہیں سنے گا آپ ہی لوگوں نے بولا انہوں نے کہا پوری دنیا میں تین مشہور ترین جو دس مشہور ترین گانے اس میں سے تیسرے نمبر پر دل دل پاکستان ہے تو میں نے ان سے پوچھا پہلے پہ کون ہے تو مرے ہوئے تین سو سال ہو گئے اور انڈیا کا کون سا ہے انڈیا کا یہ ہے اس کا سنگر کھا ہے؟ اس کو بھی مرے ہوئے دو سال ہو گئے اور میں نے کہا باقی کدھر جتنے بھی دس گانے والے ہیں ان میں سے فی الحال آپ ہی زندہ ہیں تو میں کل بندہ زندہ تھا مجھے چلو ایک تو میں آیا نا اس وقت تو جب وہ ان کی گارڈ وارڈ لے جا کے مجھے لے کر کس کمرے میں لے کر گئے جس کمرے کے باہر آٹھ سال پہلے کیا لکھا تھا اور اب کیا لکھا تھا جنید جمشید میں نے وہ دیکھا کمرہ دیکھتے ہی مجھے ایک دم آٹھ سال پیچھے چلا گیا اور میں پہلے باہر کھڑا اس کو دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا میں نے کہا اللہ یہ تو پہلے کر دیا تبلیغ میں میں لگ چکا تبلیغ میں میں لگ چکا تھا میرے آخری آخری دن تھے آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں پھر میں گیا میں نے جا کے نماز پڑھی ادھر دو رکات پڑھی شکر کیا میں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا اس کمرے میں کبھی کسی نے نماز پڑھی ہوگی اسی بات کو یاد کر لیں اس دن اسی بات پہ چھوڑ دینا مجھے تو میرے عزیز دوستو عزت کے خزانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہیں عزت کے خزانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہیں جو اس نسبت کے ساتھ ہے وہ عزت والا ہے آنے والا وقت اس کو یاد رکھے گا جو اس نسبت کے ساتھ نہیں ہے آنے والا وقت اس کو بھلا دے گا آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے یہ دعا کی یا اللہ جس نے گاڑی بنائی اس کی مغفرت کر دے آج تک ہوئی ہے دعا کسی سے یا اللہ یہ جس نے جہاز بنایا اس کی مغفرت کر دے کم از کم یہ تو دعا کر لیں آپ جس نے یہ موبائل بنایا اس کی مغفرت کر دیں ہاں جی یہ بھی نہیں کرنی لیکن ہم کہتے ہیں و صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقی ہی محمد و آلی ہی و اصحابی بس و بارک <وَسَلِّم> کوئی دعا ہماری ایسی نہیں جن میں ان صحابہ کے نام نہ آئیں آج دنیا میں سب سے زیادہ مسجدوں کا نام کیا ہے مسجد بلال مسجد بلال تو یاد رکھیے گا یہ نسبت اصل عزت کی نسبت ہے محمد کروزہ تری پا رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیبا رہا ہے یہ دے دو کو کھادم تمہارا سڑتا رہا ہے کہ خادم تمہارا سڑیتا رہا ہے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا جو دیتا ہے نامی مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نامی مدینہ وفا تم نہ دیکھو گے ہر کز کسی میں زمانہ وہ ایسا کری بار رہا ہے حفاظت کرو اپنے ایمان کی زمانہ بہت ہی رہا. میرے ساتھ محمد کا کری بار رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب رہا ہے فرشتو یہ دے دو ان کو کہ خاد سیتا رہا ہے کہ خادم تمہارا سریتا رہا ہے اب مدینے تک آواز جانی چاہیے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ, مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں چلو جا کے رہنا مدینے میں اب تو ان چلو جا کے رہنا مدینے میں اب تو قیامت کا منظر تری پا رہا ہے فرشتو یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سیدا رہا ہے کہ خادم تمہارا سریدا رہا ہے محمد کا روزہ قریب رہا ہے ٹھیک <متحدث> ہے جی راضی اچھا جی اچھا یہ چلو یہ سنانے سے پہلے جو بہن نے فرمایا ہے آپ کو پتا یہاں پر یہ ہفتہ وار درس بھی شروع ہو گیا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے میری بہنوں ضرور آؤ اس کے اندر بھائیوں آپ لوگ ضرور آئے قرآن کی تجوید وغیرہ آپ لوگوں کی ہماری سب کی ٹھیک ہو جائے گی میری اپنی والدہ نے اپنی آخری عمر کے اندر قرآن کی تجوید ٹھیک کی ہم میں سے زیادہ تر لوگ قرآن صحیح پڑھنا نہیں جانتے یہ بڑی بدقسمت کیونکہ اچھا خیال نہیں آتا نا بچپن میں پڑھ لیتے پھر ساری زندگی پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی تو بہت غلطیاں ہوتی ہیں بل صاحب کب کب ہے یہ ہر جمعے, جمعے کو ہر جمعے کو مغرب, مغرب کے بعد ہر جمعے کو مغرب کے بعد اسی ٹائم پر آپ لوگ ضرور آئیے اپنا ضرور آ کے اپنی تجویز ٹھیک کرائیے چلو ایک آخری بتا دو ایک آخری بتا دو بہن آپ نے کون سی بولی کسی آپ نے بولا ارے ہائے یہ کس نے لکھی ہے یہ کس صاحب ہا, بہت بے... واہ چلو اس کا ایک شعر سنا ہے تو میری زندگی میں یار گو سارے بندگی یا کر میرے دل کی بے حسی کو غم عاشقی شی عطا کر میرے دل میری زندگی میں یارا اصل میں پڑھی نہیں ہے نا تو یاد ہی نہیں ہے آگے مجھے اس کے اشعار بھول گئے ہیں یہ میرے شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب کی لکھی ہوئی ہے مفتی تقی صاحب کی لکھی ہوئی میں اگر میرے پاس یہ مزید ہوتی تو یہ میں واقعی آپ کو پڑھ کے ضرور سناتا چلو کچھ ایک اگلی باری کے لیے بھی پھر بلائیں گے ہی نہیں, نہیں تو آپ لوگ کو تشنگی چھوڑنی چاہیے اگلی باری کے لیے بھی تو ایکد شیر آپ کا سنایا تو ایک آدھ شیر جو بہن نے فرمایا یہ بھی مفتی تقلی عثمانی صاحب کا کلام ہے مفتی تقریر صاحب کا کلام ہے اور جب حضرت نے لکھا لکھ کے مجھے دیا اور فرمانے لگے اس کو پڑھیں جا کر اس کو اسٹوڈیو میں جا کر پڑھیں تو میں نے کہا حضرت اسٹوڈیو تو میں نے جانا چھوڑ دیا کہا نہیں اس کو جائیں اور جا کے ایسے پڑھیں جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تاکہ سارے ساری دنیا کو پتہ چلے کہ اگر نعت پڑھی جائے تو کیسے پڑھی جائے یا حضرت نے ایسے فرمایا کہ کیا چیز ترنم میں سننا جائے ہے مجھے ایگزیکٹ الفاظ بھول گئے ہیں ان کے تو پھر ان کے حکم پر پھر میں گیا اور پھر میں نے پڑھی اور آپ لوگوں نے پسند کیا اس کو لری چوکھٹ پر بھی आया بن کے آیا ہوں سرا پا فکر ہوں سو نامت ساتھ لایا ہوں بیکاری جس کے پاس جھولی ہے نا پیالہ ہے کاری سوس نے مار ڈالا ہے لٹوا کر سب نے کلب کی دولت ہبس کی بھیٹ چڑھوا کر لٹا کر ساری پونجی وف حسیاں کی دل دل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں چٹ پر بیکاری آپ کی کون سا تھا بھائی مولا سلسلے بند अभी ابھی بکاخر خل کے کل لے Maula ya sal کوئی یوسف سے پوچھے مو کا حسن کیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے کا حسن کیسا تھا زمینوں آسماں میں کوئی بھی مثال نا میلی پڑیے مولا یا سال صلی وسل صلی حبی بے کا خیر خلکے پل Rasulullah, Habibullah, Imam al-Mursaleen Rasulullah, Habibullah, Imam al-Mursaleen کوئی بھی بات ہو ہر ان ان کا کا ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا کہ ان کا حال ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا حدیث پاک کہلائیں جو باتیں آپ نے کہیں پڑے مولایا سل و سل آبادًا عادًا خیر الخلق اب راضی ہیں جی سبحلہ ابھی ہم دیکھا دفعہ اور آخری گزارش یہ ہے کہ ابھی دارالشہابیہ میں بقیہ وی نعت کو سننا چاہیے تو ابھی جنید بھائی کا آخری پروگرام انشاءاللہ ابھی ساڑھے نو بجے کے قریب رامپورہ چوک دار الشہ میں ہوگا ان کے بعد جنید بھائی کی واپسی ہے اور یہاں پر جو کہا گیا کہ درسِ قرآن اعتماد سی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنی اولادوں کو تین جگہ سکھاؤ اپنی اولاد کو حضور کی محبت سکھاؤ اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تلاوت کی محبت سکھاؤ تو قرآن ہم سیکھنے والے بن جائیں قرآن سے وابستگی ہماری ہو جائے اس کے الحمدللہ الحمد للہ ہر جمعے کو ساڑھے سات بجے یہاں پر درس قرآن ہوتا ہے اس میں کوشش فرما کے شیف لایا مہانہ دروس بھی اللہ ہوتے رہتے ہیں اس میں بھی شیرک فرمانے کی کوشش فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مت کی توفیق دے سب نے کہ ضرور وہی تو گزارش یہ تھی کہ نماز بھی انشاءاللہ نیچے مسجد میں بندوبہ صاحب نماز پڑھ لیں ابھی دعا ہوگی تمام ادارہ دعا میں شریف یہ جو آپ کو سب سے بڑی چیز اللہ کا نقصان مل رہا ہے یہ رسول کی طرف سے سب بھائی بہنوں کی طرف سے یہ کسی نے بھی نہیں دیا ہوگا یہ پورے ملک میں بنتا بھی کوئی بڑی مہربانی اللہ آپ کو مل گیا سر بڑی اللہ بڑیوں بیٹھو نا تم لوگ سب دوسرا گزارش ہے کہ کیونکہ شہابی میں بھی پروگرام ہے بیان ہونا ہے وہاں مجموعہ کافی انتظار میں ہے تو آپ سے متبانہ گزارش ہے کہ جنید بھائی کے گرام بھی ہے کہ ابھی راستہ دے دی جائے دو کے بعد آ یہ مدد سے وہاں پہنچ سکے الحملحمد کمافل علّہ محمد طلّہ وف البنََٰ طلّلٰ وحل المقف رب القلحمد کمال جلال وجہ واظم سلطانق الحمل عقصی فنان علق الما اسنط علیہ نفسق یا ولان یاخر الٰقرین یا ضلع المطین یا رحم المساکین یا رحم الرحمین یا اللہ ادھر جتنے حاضرین مجلس ہیں میرے بھائی میری بہنیں ان کے بچے ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ تو اپنے فضل سے ہم سب کے لیے اپنی رضا کا اعلان اسی وقت فرما اے اللہ تو نے فرمایا ہے کہ جنت میں راضی ہوگا نہیں میرے کریم رب اے فضل کرنے والے اپنے بندوں سے انتہائی پیار کرنے والے کریم رب تو ہم سے اسی وقت اپنی رضا کا اعلان فرما اور اے اللہ ہم جانتے ہیں جب آپ ایک بار راضی ہو جائیں پھر آپ ناراض نہیں ہوتے یا اللہ اے اللہ اے اللہ پوری کی پوری امت کو یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ تا فرما میرے کریم رب میرے اللہ ہمارے جو عزیز و اقربہ دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان سب کی بھی مفرت فرما ہمارے بعد جو آئیں گے ان کی بھی مفرت فرما میرے کریم رب یہ جتنے میرے بھائی بہنیں جمع ہوئے ہیں یا اللہ یہ تجھے راضی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں یا اللہ یا اللہ انہیں تو کوئی دیکھ نہیں رہا یہ اپنے اخلاص میں صرف تجھے خوش کرنے کے لیے ادھر آئے ہیں یا اللہ میرے کریم رب ان کے ان کے اس آنے کو اپنے دربار میں قبول فرما میرے اللہ اور ایسا قبول فرما ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنا ان کو اپنا فرما بردار بنا یا اللہ یا اللہ صاف ستھری حلال وسط والی روزی نصیب فرما اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما میرے کریم رب ہم میں جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا صالح نرینہ اولاد عطا فرما میرے کریم رب جن کے جو قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما ان کی مشکلات کو دور فرما میرے کریم رب عدالتوں کے چکر لگا لگا کہ کئی خاندان ایسے ہیں یا اللہ کمرے ٹوٹ گئی ہیں جھک گئی ہیں میرے کریم رب ان کے لیے انتہائی آسانی کا معاملہ فرما ان کے یہ عدالتی مسائل دور فرما میرے کریم رب بے شمار ہم میں ایسے ہیں بیماریوں میں مبتلا ہیں میرے رب یہ تیری ایک نعمت میں سے ایک نعمت ہے تیری بیماری لیکن ہم بڑے کمزور ہیں اے فضل کرنے والے اس نعمت کی جگہ ہمیں کوئی دوسری نعمت عطا فرما اس پر ہمیں اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما تمام بیماروں کو صحت شفاء کاملہ نصیب فرما میرے رب میرے رب ہمیں اپنا دین سیکھنے کی توفیق فرما اس پر عمل کی توفیق فرما اس کو سارے کے سارے عالم میں لے جانے کی توفیق فرما اے اللہ شہر سیال کوٹ کو امن کا گہوارہ بنا اے اللہ اس شہر سے پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام جاتا ہے ان کو پاکستان کا نام اونچا کرنے کی توفیق طا فرما یہاں کے رہنے والوں کو آپس میں محبت اخوت ان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہر حال سے ہر مشکل سے اس شہر کی حفاظت فرما اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا اس شہر کو سارے کے سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا اے اللہ میرے بھائی مولوی عمران بشیر صاحب نے مجھے درانے کی کا موقع دیا یا اللہ اے اللہ تو اپنے خزانوں میں سے میرے اس بھائی کو یا اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما اے اللہ اے اللہ ان کی ان کا جو انداز بیاں ہیں اس کو اور پر اثر بنا ان کی بات کو لوگوں لوگوں کے دنیا کے کونے کونے تک پہنچا اور ان کی بات کو جیسے جیسے یا اللہ تیرے تیرے, تیرے نبی ابراہیم علیہ السلام نے تیرے لیے دعا کی تیرے سے دعا کی یا اللہ اولین و آخرین تک ہماری بات پہنچا یا اللہ اس اس لائن کے ہر آدمی کی ہر دائ کی بات کو اولین و آخرین تک پہنچا وصل صلی اللہ تعالی عرخل ہی محمد والی وصحاب اجماعی رحمتہ الحمد